بعد ہی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان کی رسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ان لذین آمن و لذین ہادو عليهم نسارا و صابین یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم و لدین ہادو اور جو یہودی ہو گئے وہ اور نسرانی وہ اور سابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں لیکن ان کے یہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا جیسے حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے ستارہ پرسنی زیادہ کے ہاتھ ہی من عمن اب اللہ ولیومن آخر جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر باملہ صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے فلاحم عجرحم اندر اب تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ولا خوف اللحم ولاح الحر اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حجم سے دوچار ہوں گے ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں ایمان بال رسالت کا ذکر نہیں ویسے تو اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں من کا خلق جن تو اس کے کیا معنی ہے صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے کسی عمل کی ضرورت نہیں جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامنے رکھو پورے حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھو کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال دینا وہ صحیح نہیں لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پانچ والوں کو وہ آمروں بماجل تو مسد کلام آکورا کافر بس انہیں ایمان کی زوردار دانت سے یہ ساری بات شروع ہوئی ہے. اب فساد اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ بار بار اس کو دوہرایا نہ جائے وہ بات انڈرسٹڈ رہے گی مقدر رہے گی سمجھی جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے اس لیے کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے وہ آنو بیمار دل تم اس کو نکل لے ماما ولا تک آیاتی سولن و اس حوالے سے یوں سمجھ گیا شاید کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محضوف مانے جائیں گے ان لذینہ آمن و لذینہ ہادو و من آمن بلاہر فلحم مجروہ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت عمسا کے ماننے والے وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور عمل کرتے تھے آخرت کو مانتے تھے ان کی نجات ہو جائے گی لیکن حضرت کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اب وہ کافر قرار پائے لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفی جس بات کی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل سالے نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لیے بل کل امت ان اجل قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی میں سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں گئی تھی حضور پر ایمان لانے کی اور ایسے لوگ تھے ایسے مباہدین بکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے صرف تیری بندنی کرنا چاہتے لیکن جانتے نہیں کیسے کریں یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عصرائے مبشرہ میں سے ہیں ان کی اہلیہ حضرت فاطمت بالتخاب ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا اور جو والد تھے سعید کے زید وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بے شتی نہیں ہوئی تھی اللہ مشرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں یہ نہیں جانتا اسی کو ذہن میں رکھیے ایک دنوں سے رات المستقین جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے آخرت کو پہچان لیتا ہے لیکن اب کیا کروں اس شریعت کے لیے ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین یہ و ہو جو آخلائی سراۃ المستقیم اسی سراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا شروع ہوگا سورہ بقرہ سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا یہ چیز حرام کی گئی وغیرہ وغیرہ ان ال اللہ آمن الین ہادو النسارا وسابین اور محضوف الفاظ فی از بن اپنے اپنے زمانے میں ساکم رفانہ خوککمت اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا کال و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا ٹور کو پہاڑ کو جب تولات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت موجودانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی ان کے اوپر ایک روڈ ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ ٹور اٹھا کر غورلگ کر دیا گیا اس وقت کہا گیا ناکن تو اس قول و قرار کے وقت ایک موضوعے کی شکل یہ ہوئی تھی بھائی زخل نا میسا فَوْقَكُمُ تمفا نافو مَا کمتور خزو مات مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ ہے <تَتَّخُون> پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو تو کو اس شریعت کو رحکام کو مذکر معافی اور یاد رکھو اسے جو کچھ میں ہے <تَتَّخُون> تاکہ تم بچ سکو پھر تم نے رو کی اس کے بعد اس میساخ کو توڑا میسا کے کو توڑا تھا اور دوسرے یہ میسا شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا سمبت اللہ پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی بار بار تمہیں معاف کیا تمہیں محلت دی تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے رقل عَلِمْتُمُ الَّذِينَ النزینہ مِنْكُمْ فِي سب تو تمہیں ہو معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبز کے قانون کو توڑا حد سے تجاوز کیا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ آراخ میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تھا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوگا آج بھی وہ لوگ جو ہے سب کو جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں وہ بڑی شدت سے کرتے ہیں لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا کہ جس نے ایک بڑے ہی شری ہیلا ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری تفصیل ہم پڑھیں گے سواف میں ملک عالم تم النزیرہ قدوم فصر تو تمہارے علم میں ہیں تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے سب کے قانون کے ضمن میں خلاف ورزی کی فکل نہ لہم کو علم تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ زلیل بن ان کی شکلیں بش کر دی گئی انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا فجا الناحا نہ کال الما بہ نا یا دہا پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے وہ معطل متقیب اور اسے ایک بہشکار ہم اس نے قوم میں اللہ یا عمر کو منتخب بہو بکرا اور یاد کرو جبکہ موسا نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبا کرو یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ لیں گے بنی اسرائیل میں ایک سو قتل ہو گیا عامی آمیر اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کے ذریعے سے نے حکم دیا کہ گائے کو دبا کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھو وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے اب یہ کہ یہ موجودات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں اور سابق اس امت کے اندر موجودات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو دبا کرنا وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا تو زوا کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوار چڑھائی گئی اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے باس بہادر موت کا بھی ایک دکھا دیا گیا انہیں لیکن انہوں نے جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچنے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین ایک نکالی کیسی گائے ہو کیا رنگ ہو کس طرح کی ہو کس عمر کی ہو بال آخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھیراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے باتیں کر دی گئی تب انہوں نے یوں سمجھ یہ چار و ناچار بادی لینا خاصنا حکم عمل کیا بس اب تک کر لیجیے بس پاروسا نے قوم ان اللہ یا مرکم تب بہت کراؤ یاد کرو جبکہ موسا نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کہ ایک گائے کو جمع کرو کالو تک تخونا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ کر مذاق یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں کالا فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استحزار اور تبصر کو شامل کر دوں کالنا اور ہی اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے نے سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بازیں کر دے کہ وہ کیسی ہو کالا ہوں یقون حضرت گوشا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ بقرت النا فارض الامکر وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو عوان بین غالب ہو ان کے بین بین ہو ففرما تم تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا کالجو لگا رب کا مالوانوا اب انہوں نے پھر کہا برا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اب طرف سے وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے قال فاقع اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ شوخ رنگ شوخ زرد رنگ کی چمکیلی جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے پسند آئے دل میں خوب جانے والی اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے کی ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے گائے رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو جب کر دیتے لیکن یاد گھرا ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے کالنار پھر انہوں نے کہا بلا پھر بلا اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو اندر بکر تشاپ آ گئے گا یقیناً ہم کچھ شمع میں پڑ گئے ہیں یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر کالا ان یقول فرمایا اللہ فرماتا ان بکرۃ اللہ تصاوص وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو نہ وہ ہل جوتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو تصویر الارض نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں ہلچلانے میں کام نہیں لی جائے ملا تسبر اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے مسلمتن اور پوری سالم ہونی چاہیے یک رن لا لاشیا تفیہ اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو اب کیا کرتے گھراؤ میں آ گئے کا للہ حق کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی زبوا وبا کارو یا تب انہوں نے اس کو زباہ کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے دل میں نہیں تھا باندلے ناخاص اب دیکھیں یہاں ترتیب درا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے جو اس ذمہ بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے یا تو اور آپ چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے وہی قتل تم نف سنفردار تم اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے وہ اللہ بخر جم ماتم تم پر اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے سے نکال کر رہے گا واضح کرے گا فخر لب نے تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے درد لگاؤ کذا نے کا یوں ہی اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اس نے اپنے کاتل کا نام بتا دیا وہ یو ہی کم آیا اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم آپ سے قابل ہو اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں بہت سخت لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروں بھی نہیں ضرور کیجیے گا اپنے اندر جھانکیے گا سم کو لو مکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے شمبا کسب کو دل سخت ہو گئے فہیا کل ہزارت تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں یہ ویسے بھی فساد اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا وہ نہ مین الجارت لمائی تفجر پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے وہی نمینہ لما یق مِنْهُ فنوا اور ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پتھر چٹانے ان میں سے پانی برامد ہو جاتا ہے وہ نمینہ لما یح میں تم ان اور ان وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کر پڑتے بم اللہ بےغا فر نما کا بلون اور اللہ تعالیٰ غفی نہیں ہے اس سے میں جو تم کر یہ ہے قصد کو ہے کون یا بنی اسرائیل جن پر چودہ سو برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو جنہیں تین کتابیں دی لی گئی لیکن یہ کہ اپنی بداملی عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بجے اور آپ کو اس انجام مد سے بجائے بارک اللہ فی قرآن العظیم و دفاع کم بلعت مسطل حقیق